عمل الشّی طصمہ اللہ اللہ علی محمد علامد السلام علیکم ثمام ہمارد دار کتاب دعو شریف میں سے بہت اسما الحسنک شرحِس اسم میں مقدس نمبر اسم مقدس اس میں یا لطیف ہاں اس مقدس کی تشيحات کے سلسلے میں ہيں اور درست نمبر چار سو سات سو انچاس ابلگ تین سو اکانوے ہے سات سو انچاس عروس ہے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے شریف کی اور تین سو اکیانوے اور آدھے فتح کے درست کی تعداد ہے تو اس میں جو ہم یا لطیف اس مقدس, مقدس اس مقدس اسم کے جو ہے موضوع ہے اللہف جل جلال و قرآن پاک میں اس سے پہلے کے درسوں میں جو اس مقدس کی لغت کے لحاظ سے علماء نے جو توجعات کیا تھا وہ بیان کیا ابھی جو یہ اس مقدس قرآن پاک میں کتنی طرح ذکر ہوا ہے اور وہ آیات آپ کو سامنے لاؤں ان کی تھوڑا توضیع کروں تاکہ اس مقدس کی بہتر توضیع ہو اور ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہو یہ اس مقدس قرآن پاک میں بھی ہے تو یہ اس مقدس الطیف قرآن پاک میں کل سات بار ذکر ہوا ہے ہاں جی اور ان تمام موارد میں اللہ تعالیٰ کے صفت کے طور پر ذکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کے پہلا یہ لات ادرک اہل ابشار و ادرک الاثار وح الطیف الخبیر سریا نام کی عید نمبر ایک سو تین ہے تجمہ یہ کہ جو ہے لات ادرک الہلخار آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی یعنی ہماری آنکھیں اللہ کو ذات کو نہیں دیکھ سکتی وہ ودرک لیکن ساری آنکھوں کو درک کر سکتا ہے وہ ذات لیکن وہ ذات جو ہے ساری آنکھوں کو درک کر سکتا ہے اور ہر چیز کو دے سکتا ہے وہ وَا و الخبیر اور وہ نہایت بارک بین اور بڑا باخبر ہے اس مقدسات کی مختصر توضیح ہے تجمہ توجی ایک نگاہوں کا اپنا ادراک ہوتا ہے انسان کی نگاہ کا اور عقل کا اپنا ادراک ہوتا ہے آیت نے صاف الفاظ میں فرمایا نگاہیں یعنی انسان کی یہ ظاہر آنکھیں اسی خصوصیت یا کیویت کے ساتھ جو ابھی ہم رکھتے ہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جو ہے ایسا نہیں جو نگاہوں سے یعنی ہماری اسی آنکھوں سے اسی حالت کے بھی میں حصہ و ادراک کے دائرے میں آ جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی yani ہماری اسی آنکھوں کے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حصہ ادراک کے دائرے میں آ جائے یہ نہیں ہو سکتا امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو رنگ اور کیفیت پر مشتمل ہو رنگ اور کیویت پر مشتمل ہو زیادہ رنگوں کو ہی درکار سکتے ہیں اور مختلف کیویت کو در سکتے ہیں یہ توجی طاشے ترجمۂ قرآن مسجد جو ہے علامہ شیخ محسن نجوی کی جو ہے قرآن کی شاید کے ذیل میں جو انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر ایک سو بیالیس البتہ جو ہی حضرت شاشید علیہ رحمٰ علیہ رحمٰ نے کتاب لہتقادیہ ہنج میں بحث سے الہی کے ذیل میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں اس ذیل میں فرمایا ہے کہ جب تک انسان کی آنکھیں اسی کیفیت میں ہیں جو ابھی ہم رکھتے ہیں جو کہ بظاہر صرف رنگوں اور کیویات کو دیکھ سکتے ہیں لمبائی چوڑائی موٹاپا وغیرہ کو اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہر قسم کی رنگوں اور کیفیات سے پاک ہے اللہ کو آپ کسی کیفیت سے متصف نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور نہ رنگوں سے متصف کر سکتے ہیں چونکہ وہ ذات پاک جسم واہ اور جسم وہ ہر نوع جسمانیات سے ہاں جی جسم اور ہر نوع جسمانیت سے پاک اور منعضہ ہے جسم سے تعلق و والی تمام صفات سے اللہ تعالیٰ کے ذات پاک ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ظاہرے آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہ پا سکتے ہیں۔ نہیں پا سکتے ہیں۔ جی؟ یہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ آنکھیں ولایت کے عالی مقامات پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ اس کی قرب کے ولایت اللہ سے قرب کا مقام ہے یہ ولاد کا یہ مقام امبیہ علیہ السلام کے اندر بھی ہے رسول کے اندر بھی ہے اللیاء کرام کے اندر بھی ہے ہاں جی عیمہ علیہ السّلام کے اندر بھی ہے ترماتیں جو اگر لیکن یہ آنکھیں اگر ولایت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچ کر خدائی آنکھ بن جائیں تو پھر اللہ کو دیکھ سکتی ہیں جیسے وہ حدیث کچھ ہی مشہور ہے ہاں جی حدیث اس کو قرب نوافل بولتے ہیں اس میں الحمد للہ یعنی فرض کے علاوہ نواخل باتوں کے جس میں نواز بے سب کا خیرات بھی ہر قسم کے ثواب کے نیکام جو واجب نہیں ہے لیکن ثواب ہے ان اللہ کی قربت کے ذرا ہوتی ہے سبب بنتی ہے تو انج مسلسل یہ اعمال بجا لاتے رہیں گے نواخلات اللہ سے قرب کے نیک اعمال مختلف صورتوں میں صرتوں میں اطلاعات کلام ذکر خلق ان تمام چیزوں کی صورتوں میں انسان افراد بجا لاتے رہیں گے تو اللہ ہیں تا جو ہے سے محبت کرتا ہوں فائدہ جب میں سے محبت کرتا ہوں کون تو سما ہو و بصرہ ہو و ریجلہ ہو ودہ ہو اس کے عام بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پیر بن جاتا ہوں پھر میں وہ بھی آسما پھر وہ میرے ذرے سے سنتا ہے اب یہ اسماء اور میرے ذریعے سے اب یہ یوسف میدان ہے میرے ذریعے سے سنتا ہے میرے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے تو اس میں یہ ہے یہ حدیث عام طور پر اس باب میں نقل جاتی ہے جو کہ فنا اللہ بقا باللہ کا منزل ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں شادید الہرامہ اگر یہ آنکھیں جو ولایت کے عالم مقامات پر پہنچ کر خدائی عام بن جائے جیسے اس حدیث کی روشنی میں تو جو اللہ کو دیکھ سکتی ہیں جیسے انسانی قوت خدائی قوت بن جاتا ہے جیسے قرآن میں موجود ہے آصف بن برغیٰ کا واقعہ موجود ہے طاقت بلخیص کو حضرت آصف عانب آصف بن بر سلمان کے وزیر نے آنکھ جپگنے میں لے کے آیا قرآن کہہ رہے ہیں تو آنکھ جپگنے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کہتے جب کہ کہتے ہیں تو سلمان جہاں تھے اور شاہ شاعر صبا کے تعریف تب حصے میں لکھا ہے سات سو پندرہ سو مسافت پر ہے پندرہ سو پر مسافت سے ہاں جی وہ تک جو پندرہ بیس آدمی مل کر آسانی سے نہیں اٹھا سکتے ہیں اس کو آن جب بینت سلمان کے سامنے حاضر کرنا یہ خدائی طاقت کے اور کس کے طاقت ہے ہاں جی اس کے یہ خدائی طاقت ہے خدا خبر بندوں کو ولائق کے مقام پر پہنچنے پہ اس کی طاقتیں اپنی بندوں سے نوازتے تو اس طرح اس کے آنکھ میں بھی اللہ سے کوئی قوت دے دے تو پھر وہ جلوہ الہی کا, کا نظارہ کر سکے تو بہرحال جو عیسائیت مجیدہ میں اللطیف سے مراد اللہ تعالیٰ کے صفت علم و بار بینی ہوا, ہوا اشیاء کے تخلیق میں کمال لطافت و بارق بینی کے معنی میں آیا ہے یہ جی آتما نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جی ان معنی میں آیا ہے ارجۂ بلا شیخ و شبہ اللہ تعالیٰ تعلی کے عالم کے سلسلے میں الطیف ہے ہاں جی اور ہر شیخ کو کمال لطافت و دقت و باریک بینی سے خلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اس سے بہتر جو ہے ہو ہی نہیں سکتا اور تمام انس مل کر اللہ اللہ اللہ لطیف کے محلوقات میں کوئی اے و نقص نکالنا چاہیں تو بھی ہرگز کس کسی بھی زاویے سے کسی بھی قسم کی ای و نقص نہیں پا سکتے ہیں ہاں جی اتنا ہی پا سکتے ہیں بلکہ جو ہے جتنی تدبر کریں اتنی ہی اللہ کے جو ہے کشمیر نظر آئیں گے یعنی کائنات کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ اللہ لطیف کے جو کائنات میں اللہ نے چیزوں کو جو خلق فرمایا اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو باریکیاں ہیں ہاں اس میں انسان جتنا تدبر کریں اور فکر کریں اتنا ان کے اندر جو باریکیاں ہیں وہ سامنے آتا جاتا جیسے آج کے دور میں سائنس جو ہے ان حقائق سے پردر اٹھاتے جا رہے ہیں اٹھاتے جا رہے ہیں ہاں انسان کے اپنی وجود کے اندر جو ہے کتنے اللہ تعالی نے تخلیق کے مراحل اور باریک سے باریک سے ذخیق لطیف سے لطیف جو ہے نظام اللہ نے حاکم رکھا ہمارے دماغی نظام ہمارے قد دل کے نظام ہمارے جگر کے نظام ہمارے پھیوڑوں کے نظام ہمارے مادے کے نظام جس میں اندر کے اندر جتنے مختلف ان کے رگے ہیں آصاف ہے ہاں جی ان سب کے فنکشن جو ہے کتنا باریکی کے ساتھ انسان کے وجود کی سلامتی میں ان کا کردار ہے تو یہ سب کس کی تحلق ہے اسی اللہ لطیف کی تحلیک تو ہے ہاں جی اسی نے جو ہے خلا فرمایا ہے لہذا جو ہے اللہ لطیف ہاں جی اللہ لطیف ہے نہایت بین ہے اس کے ہر کام میں دقت ہے لطافت ہے کھمال باریکی ہے تو اسے ایک آیت کی توجہ آج کے درس میں آپ کو پہنچانی ہے